بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وعز جندہ وحزم اللہ حزاب وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بعدہ محترم مسلمان بہیو بہنو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت الاستاذ مولانا عبدالهادی مجاہد حفظہ اللہ کی کتاب عالم اسلام پر مغرب کی فکری الغار سے آج ہمارا پانچواں درس ہے درس کا عنوان ہے جمہوریت کفر ہے یا اسلام یعنی جمہوریت کفری طریقہ ہے یا اسلامی طریقہ چونکہ استاذ محترم نے یہ کتاب افغانستان کے حالات کے تناظر میں لکھی ہے اس لیے اکثر افغانستان کا تذکرہ کریں گے لیکن ہم اور آپ اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے حالات پر اس سبق کو قیاس کر سکتے ہیں میرے مجاہد ساتھی افغانستان پر امریکی حملے کے بعد اس کی سیاسی اور نظریاتی تہذیب میں جن اصطلاحات نے سب سے زیادہ رواج پایا ان میں سے ایک جمہوریت بھی ہے افغانستان میں سرگرم مغربی میڈیا نے مغرب کی سیاسی بنیادوں پر قائم مغرب کی کٹ پتلی افغان حکومت اور اس کے تمام اداروں اور نظریاتی شخصیتوں نے سب سے زیادہ جمہوریت کا پرچار کرنے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے کام کیا افغان اور پاکستانی عوام کو جمہوریت کے اصل مفہوم اور فلسفے سے بے خبر رکھا گیا بلکہ مغربی جمہوریت کی اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے ایسی خوشنما اصطلاحات ایجاد کی گئیں جن کے ظاہری الفاظ سے عقل دھوکے میں آ جائے جیسے اظہار رائے کی آزادی انصاف مساوات انسانی حقوق سول سوسائٹی قانون ترقی اور اس جیسے دوسرے ناموں کا پرچار ان بظاہر خوشنما اصطلاحات کی وجہ سے عوام نے جمہوریت کو قبول کرنے میں کچھ حرج محسوس نہیں کیا بلکہ جمہوریت کی تشہیر اور اس کو نافذ کرنے کے کام کو کفر اور عیب سمجھنے سے بھی قاصر رہے جمہوریت کے اصل مفہوم اور اس کی حقیقت کی وضاحت اور تشریح نہ ہونے کی دوسری بنیادی وجہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جمہوریت سے نفرت اور الرجی کم ہو رہی ہے وہ ان مولویوں شیخوں پیروں اور سابقہ جہادی مرتد لیڈروں کا کردار ہے جنہوں نے چند ڈالروں کے عوض اپنے ایمان غیرت جہاد قومی خود مختاری اور آزادی کو امریکہ کے ہاتھ بیچ دیا اور ابھی تک اپنا قبلہ درست نہیں کیا بلکہ امریکہ نے انہیں اسی خدمت پر لگایا ہوا ہے تاکہ ان کے مذہبی رنگ اور روحانی احترام و وجاہت کی وجہ سے جمہوریت کی اصل کفری حقیقت لوگوں سے چھپی رہے اس سے پہلے روسی کمیونسٹوں نے بھی افغان عوام میں کمیونزم کو اجتماعی عدالت انسانی مساوات ترقی اور روزگار کے نام سے متعارف کرایا اور انہوں نے بھی کمیونزم الحاد اور دین سے انکار کو اس جیسے مفاہیم اور اصطلاحات کے ذریعے چھپائے رکھا اگر کل کمیونزم کی حاکمیت سے پہلے علماء کرام اور اسلامی فکر رکھنے والوں نے عام لوگوں کو کمیونزم کا اصل مفہوم بڑے پیمانے پر اور مؤثر طریقے سے سمجھایا ہوتا تو سینکڑوں افغان عوام اور نوجوان اس طرح کمیونزم کے پرچم تلے کھڑے نہ ہوتے اور نہ ہی وہ اپنے آبا و اجداد بھائیوں اور مجاہدین کے خلاف کمیونزم کے مفاد کے لیے لڑتے آج امریکہ اور اس کے دوست پوری اسلامی دنیا پر زبردستی جمہوریت تھوپ رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں ہزاروں این جی اوز لاکھوں فوجی اور درجنوں مسلط کی ہوئی حکومتوں کو اپنا ہدف پورا کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے تاکہ مسلمان ملکوں میں جمہوریت کو پروان چڑھایا جائے اسی جمہوریت کو نافذ اور مضبوط کرنے کے لیے عراق میں سات لاکھ سے زیادہ افغانستان میں ایک لاکھ سے زیادہ اور صومالیہ میں ہزاروں لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا اور ابھی تک اس جمہوریت کے لیے قتل عام جاری ہے تاکہ جمہوریت حاکم ہو جائے اور اس کی مخالفت کرنے والے عناصر راستے سے ہٹ جائیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جمہوریت کے لیے کردار ادا کرنے والوں کے اتنے بڑے جرائم کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مغربی جمہوریت کا بغور گہرا مطالعہ کریں اس فلسفے کو اچھی طرح جان لیں اور یہ معلوم کر لیں کہ جمہوریت کفر ہے یا اسلام اس لیے کہ انشاء اللہ ایک نہ ایک دن امریکہ ہماری سرزمینوں سے چلا جائے گا لیکن جمہوریت پرست اور جمہوری افکار کو اپنے نائب یا خلیفہ کے طور پر چھوڑ جائے گا اور پھر یہ مقامی جمہوریت پرست اسلام کی حاکمیت روکنے کے لیے مختلف طریقوں سے کوششیں جاری رکھیں گے یہی وجہ ہے کہ امریکہ مجاہدین میں ایسے لوگ پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے جو اعتدال پسند ہوں اور جمہوری عناصر کے ساتھ ایک مشترکہ نظام میں گزارا کریں معمولی اختیار اور معمولی فائدے حاصل کرنے کے بدلے ان مخلص مجاہدین پر حاکمیت کا دروازہ بند کر دیں جو کہ افغانستان میں خالص اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اس لیے آئندہ بحث میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جمہوریت کو دو نقطوں میں محدود کر کے اس کی وضاحت کریں پہلا نقطہ جمہوریت کیا چیز ہے دوسرا نقطہ جمہوریت کفر کیوں ہے کسی بھی نظریے اور عقیدے پر کوئی حکم لگانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے اس نظریے کو اس کے ہر رخ سے پہچانا جائے اور سارے تاریخی فلسفی واقعی اور عملی زاویوں کو سمجھا جائے تاکہ صحیح نتیجہ حاصل ہو جائے اور دلائل کی روشنی میں اس پر حکم لگایا جا سکے اصولی لحاظ سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ کسی نظریے کو چھیڑنے اور اس پر حکم لگانے کے لیے اسے اس کی اصلی شکل میں واضح کیا جائے مثال کے طور پر اگر کوئی اسلام پر بحث کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ اس اسلام پر بحث کرے جو کہ اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے اور مدینے میں نازل ہوا جو کہ قرآن کریم احادیث سے نبوی اور اس زمانے کے مسلمانوں کے فہم کی صورت میں محفوظ ہے نہ کہ وہ اسلام جو مغرب کے نشریاتی اداروں نے مرتب کیا ہے اسی طرح اگر جمہوریت پر بحث کی جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی جمہوریت کو زہر بحث لایا جائے جسے مغرب نے خود ایجاد کیا اس کے لیے اصول وضاع کیے اور اسے عملی جامہ بھی پہنایا وہ جمہوریت نہیں جسے مغرب نے اپنے ہم... وہ جمہوریت نہیں جسے مغرب نے اپنے ہم نوا مذہبی علماء اور دانشوروں کے ذریعے اسلام کی پیونکاری کر کے متعارف کرایا ہے اگر اس طرح نہ کیا جائے تو کوئی چیز اپنی اصلی حقیقت میں نظر نہیں آئے گی اور اس کو سمجھنے میں کوئی نہ کوئی کمی اور اشکال باقی رہ جائے گا لہذا اس بحث کو واضح اور مرتب انداز میں سامعین کے سامنے پیش کرنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا حصہ جمہوریت کے تعارف پر مشتمل ہے جو کہ مختصر ہے اور دوسرا حصہ قدر تفصیل کے ساتھ ہے جو جمہوریت کی تحقیق اور اس کی تکفیر یعنی کفر ہونے کے دلائل پر مشتمل ہے پہلا حصہ جمہوریت کا تعارف جمہوریت کی تعریف لغوی اعتبار سے لفظ جمہوریت کا اشتقاق دو پرانے یونانی جملوں سے ہوا ہے پہلا ڈیموس جو کہ عوام کے معنی میں ہے اور دوسرا حصہ کراٹوس اختیار اور حکم کے معنی میں ہے چناچہ ان دونوں کو ملا کر جمہوریت کا مطلب عوامی اختیار یا عوامی حاکمیت ہے اصطلاح میں علماء مغرب نے جمہوریت کی تعریف اس طرح کی ہے گورمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل یعنی عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے حکومت یا حاکمیت کی دو صورتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک تو ملک کے لیے قوانین اور نظام بنانے کی صورت ہے اور دوسری صورت ان کی عمل نافذ کرنے کی ہے جمہوریت کا حاصل یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ اور زاویے پر پیش آنے والے ہر ہر مسئلے کے حل کے لیے قوانین لوگوں کی طرف سے وضع کیے جائیں اور حاکم بھی لوگوں کی طرف سے منتخب کیا جائے اور فیصلہ بھی لوگوں کی طرف سے منتخب شدہ نمائندے کریں دین وہی یا آسمانی رسالت کے لیے جمہوریت میں کوئی جگہ نہیں مذکورہ بالا لغوی اور اصطلاحی تعریفوں کے تناظر میں جمہوریت کی مکمل تعریف کی مندرجہ ذیل شکل حاصل ہوتی ہے جمہوریت زندگی گزارنے کے ایک ایسے سیاسی اور اجتماعی نظام کا نام ہے جو ہر قسم کی دینی قید و بند سے آزاد ہو اور اس میں حکومت قانون سازی اور فیصلے لوگوں کی طرف سے اور لوگوں کی اکثریت کے مفاد کے لیے انجام پاتے ہوں جمہوریت کی نظریاتی بنیاد یعنی جمہوریت کیسے وجود میں آئی عصری جمہوریت نے مغرب میں جنم لیا ہے یہ بات ایک حقیقت ہے کہ مغربی اقوام نے آج تک کوئی الہی دین سالم اور غیر تحریف شدہ حیثیت سے نہیں دیکھا یہودیت صرف بنی اسرائیل کا دین تھا اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دیں عیسائیت بھی اس وقت مغرب میں پہنچی جب پاول کے ہاتھوں تحریف ہو چکی تھی اور توحید کی جگہ تصلیس نے لے لی تھی تحریف شدہ مسیحیت انسان کے رابطے کے لیے کچھ ہدایات اپنے اندر رکھتی تھی لیکن انسانوں کے درمیان معاملات کے لیے کوئی شریعت اور قوانین ان کے پاس نہیں تھے چنانچہ اہل مغرب نے زندگی کے سیاسی اجتماعی اور اقتصادی معاملات کے لیے پرانے رومن اور یونانی قوانین اور رواجوں کو اپنایا ہوا تھا جس کی وجہ سے مغرب کے اکثر ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ عملی زندگی کے معاملات میں دین بالکل دخل نہیں دیتا مسیحی دین میں عملی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں قوانین نہ پائے جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا بادشاہوں سرداروں اور سرمایہ داروں نے اپنی طرف سے قوانین بنا کر پر کیا انہوں نے ایسے قوانین بنائے تھے کہ مغربی عوام کی اکثریت کو چند بادشاہوں کی خدمت میں مختلف ناموں اور بہانوں سے مسخر کر دیا تھا یہ بادشاہ لوگوں پر حاکمیت کرنے کو اللہ تعالی کی طرف سے اپنا حق سمجھتے تھے ملت اور قوم کی طرف سے کسی معاہدے یا بیعت کے تحت ان کو اقتدار نہیں ملا تھا کلیسا کے پاس ایک طرف تو زندگی کے معاملات کے لیے قانون اور شریعت نہیں تھی تو دوسری طرف علم دین تفکر اور عقل کو بھی اپنے تک محدود رکھا ہوا تھا نظریات کی بنیاد پر ظلم ایسے مرحلے میں پہنچا ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر ایسا نظریہ پیش کرتا جو کلیسا کو پسند نہیں ہوتا تو فوراً اس شخص کو کافر اور اللہ جان کی رحمت سے محروم شمار کیا جاتا اور دین سے بغاوت کے جرم میں اس سے معاشی کر دیا جاتا کلیسا کی طرف سے دین کے تحریف شدہ اور غیر معقول تصور اور بادشاہوں کے جابرانہ نظام نے یورپ میں لوگوں کو دین رسالت اور بادشاہت سے متنفر کر دیا اور اس نے یورپ کے نئے دور کے مفکرین کے لیے الحاد یعنی دین سے انکار کا دروازہ کھول دیا جنہوں نے دین کی بجائے لوگوں کی خواہشات کو قوانین کا ماخذ اور سرچشما بنا لیا اور حق و نہ حق اور جائز و ناجائز جائز کا معیار وہی کی بجائے عقل کو بنایا دین کے بارے میں اہل یورپ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ نے دین رسالت اور روحانیت سے بالکل ہی انکار کر دیا یہی انکار کا نظریہ بعد میں لبرلزم اور کمیونزم کی صورت میں ظاہر ہوا اور دوسرے گروہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ کوئی بھی دین اپنانا انسان کا اپنا ذاتی اور نجی معاملہ ہے جس میں اسے آزادی حاصل ہے کیونکہ دین انسان اور اللہ جل کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے لیکن زندگی کے معاملات میں دین کا کوئی دخل نہیں انسان اپنی زندگی کے لیے قوانین بنانے میں بالکل آزاد ہے یہ نظریہ سیکولرزم یا دوسرے لفظوں میں دین سے زندگی اور امور سلطنت کے الگ ہونے کے نام سے پہچانا گیا یعنی دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا گیا اور یہی نظریہ جمہوریت کے لیے نظریاتی بنیاد تشکیل دیتا ہے جمہوریت کے مشہور استاذوں اور فلسفیوں توماس ہوبز جان لاک اور جان جاک روسو نے جمہوریت کے لیے اس بنیاد کو سماجی معاہدے کی فلسفے کی شکل میں پیش کیا جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے انسان پچھلے زمانے میں فطری زندگی پر رہتے تھے زندگی بالکل غیر منظم تھی قانون اور حکومت ان کے پاس نہ تھے کہ وہ معاملات کو منظم کر سکیں بعد میں لوگوں نے قانون اور حکومت کے لیے ضرورت محسوس کی اور نظام و قانون بنانے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور اپنے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ یعنی سماجی معاہدہ کیا جس نے بعد میں حکومت اور قانون کی شکل اختیار کر لی اس بنیاد پر قانون اور حکومت کا تصور لوگوں کے ارادے سے وجود میں آیا مذکورہ بالا نظریہ اللہ جل شانہو اور اس کے رسولوں اور الہی دینوں سے انکار پر مبنی ہے اور وہ ایسے کہ نعوذ باللہ نہ اللہ جل شانح وجود رکھتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی نظام قوانین اور رسول بیجے یا پھر یہ کہ اللہ جل شانح خالق تو ہیں مگر پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا نہ تو رسولوں کو بیجا ہے نہ ادیان کو نازل کیا ہے اور نہ انسانوں کو زندگی کے معمولات کے نظم و ضبط سے آشنا کیا ہے کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو پھر فلاسفروں کے جمہوری سوشل کنٹریکٹ یعنی سماجی معاہدے کی کیا ضرورت تھی جمہوریت کے اصول مغربی جمہوریت دو بنیادی اصولوں پر قائم ہے ان دونوں اصولوں میں سے کسی ایک کے بھی نہ پائے جانے کی صورت میں کسی نظام یا معاشرے کو جمہوری نہیں کہا جا سکتا وہ اصول یہ ہیں پہلا اصول حاکمیت اعلیٰ دوسرا اصول حقوق اور آزادی مذکورہ بالا دونوں اصولوں میں سے ہر ایک اپنی الگ خصوصیت اور اہمیت رکھتا ہے جس کو مختصر طور پر بیان کیا جا رہا ہے پہلا اصول یعنی حاکمیت اعلیٰ حاکمیت اعلیٰ کی تعریف حاکمیت اعلیٰ اس مطلق العنان اور مکمل اختیار کو کہتے ہیں کہ جس میں حاکم کو اکیلے ہر معاملے میں حکم صادر کرنے کا اختیار حاصل ہو ایک دوسری تعریف یہ ہے حاکمیت امر اور نہیں کا حاکمیت کے بارے میں اصل جمہوریت میں مندرجہ ذیل شقیں قائم ہیں پہلی شق قانون سازی یا تشریع یعنی کس قانون کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا دوسری شق نفاذ یعنی قانون نافذ کرنے والا حاکم کون ہوگا اور کس طرح حاکمیت تک پہنچے گا پہلی شق یعنی قانون سازی کی تشریح جمہوریت میں حاکمیت اعلیٰ مطلق یعنی مکمل طور پر عوام کی ہوگی یعنی وہ حاکمیت جس سے بالا تر کوئی اور حاکمیت وجود نہ رکھتی ہو عوام کا حق ہے نہ کہ اللہ ج کا ناز بلّہ جمہوریت میں عوام کی رائے مقدس ہوتی ہے یعنی کوئی رائے عوام کی رائے کو رد نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس پر اعتراض کر سکتی ہے جو کچھ عوام چاہتی ہو وہی حق ہوتا ہے عوام کی کثرت رائے حق کے پہچاننے کا سچا اور حقیقی معیار ہے پوری عوام کا ایک رائے پر اتفاق ضروری نہیں بس اکثریت جس رائے پر اتفاق کر لے یہی حق کا معیار ہے قوانین بنانے کا اکیلا سرچشمہ عقل ہے یعنی قوانین کے بنانے اور احکام کے جاری کرنے میں وہ یہ الہی کو کوئی دخل نہیں جمہوریت میں جس چیز کو عقل بہتر کہے وہی حق ہے اور جس چیز کو عقل برا شمار کرے وہ باطل ہے پھر چونکہ تمام لوگ بیک وقت حاکم نہیں بن سکتے اس لیے عوام لوگوں کی ایک جماعت کو حاکمیت اور قانون بنانے کے لیے انتخابات کے طریقے سے حکومت اور پارلیمان کے لیے متعارف کرواتی ہے جو عوام کی وکالت کرتے ہوئے قوانین بناتے اور حکومت چلاتے ہیں اس ترتیب سے عام انتخابات حکومت چلانے والوں اور قانون بنانے والوں کے لیے حاکمیت کی دوسری شق یعنی نفاذ تشکیل دیتے ہیں مضبوط جمہوری حکومت کی خصوصیات پہلی خصوصیت یہ حکومت لوگوں کی اکثریت کی طرف سے عام انتخابات کے ذریعے وجود میں آتی ہے دوسری خصوصیت انتخابات ایسے قانون کی روح سے ہوتے ہیں جس میں دین کو کوئی دخل نہ ہو تیسری خصوصیت انتخابات میں ملک کے تمام عوام یکساں سیاسی حقوق رکھتے ہیں یعنی ہر دین اور مذہب کے لوگ سب یکساں سیاسی حقوق کے مالک ہوتے ہیں دین کی بنیاد پر ان کے درمیان کوئی برتری اور فضیلت نہیں ہو سکتی لہذا ووٹ دینے کے حق میں مسلمان اور کافر نیز مرد عورت سب یکساں حقوق رکھتے ہیں چوتھی خصوصیت انتخابات میں عقل علم تجربہ تقوا اور نیک ہونے کی کوئی قیمت نہیں اسی طرح جاہل اور عالم کی رائے برابر شمار کی جاتی ہے ایک نہایت سمجھدار ہوشیار انسان اور نہایت غبی اور بیوقوف انسان کی رائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا اسی طرح ایک تجربہ کار سچے وفادار اور سیاسی شخص کی رائے اور اس شخص کی رائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو شخص کچھ بھی نہیں جانتا انتخابات میں ایک صالح متقی پاک باز اور محسن انسان ایک رشوت خور زانی قاتل چور اور ولد الزنا انسان کے ساتھ بالکل یکساں برابر حقوق رکھتا ہے پانچویں خصوصیت انتخابات کے لیے ممبر کئی مہینوں اور سالوں تک مسلسل لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کام کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے رائے دینے پر امادہ کرے چھٹی خصوصیت انتخابات کے نتیجے میں کسی بھی نظریے کے لوگ جب ایک بار حاکمیت تک پہنچ جائیں تو باقی لوگوں کو ان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے اور اس کے خلاف کسی کو بغاوت کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا البتہ حسب اختلاف رائے حکومت کے بعض احکامات پر اعتراض کر سکتے ہیں یہ ہو گئی پہلے اصول کی تفصیلات اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف دوسرا اصول ہے حقوق اور آزادیاں جمہوریت میں حاکمیت کے بعد دوسری بنیاد حقوق اور آزادیوں کی بنیاد ہے جو کہ جمہوریت کی دوسری بنیاد شمار کی جاتی ہے اس بنیاد کو عملی جامہ پہنائے بغیر جمہوریت کوئی معنی نہیں رکھتی یعنی وہ تمام حکومتیں جو یہ چاہتی ہیں کہ انہیں جمہوری حکومتیں تسلیم کیا جائے تو ان پر یہ لازم ہے کہ جمہوریت کے تمام حقوق کا قانونی طور پر اعتراف کریں اور ایک جمہوری معاشرے کی آزادیوں کو تحفظ دیں اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو اس حکومت کو جمہوری حکومت ہی تسلیم نہیں کیا جاتا جمہوریت میں حقوق اور آزادیوں کی تفصیل نمبر ایک عقیدے کی آزادی جمہوریت میں انسان کا کسی عقیدے پر پختگی اور استقامت کوئی ضروری اور قابل مواخذہ عمل نہیں بلکہ یہ ایک اختیاری عمل ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ضرور مسلمان رہے اور صرف اللہ جلشان ہی کی عبادت کرے جو اس کا خالق مالک ہے بلکہ جمہوریت میں انسان عقیدے کے باب میں بالکل آزاد ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے کہ جس دین کو چاہے اختیار کرے اور جس کا چاہے برملا انکار کر دے اسی طرح انسان یہ حق رکھتا ہے کہ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جائے مثلا آج مسلمان ہے تو کل عیسائی ہو جائے اگلے روز ہندو یہودی کمیونسٹ یا کوئی اور دین اختیار کر لے تو کوئی قانون دین کی تبدیلی پر اسے پکڑ نہیں سکتا کیونکہ جمہوریت میں یہ اس کا ذاتی فعل ہے معاشرے اور نظام کو اس کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں اور اگر کوئی اس سے یہ حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو جمہوریت اسے اس کا حق دلانے کے لیے پوری قوت سے اس کا ساتھ دیتی ہے نمبر دو نظریے اور رائے کی آزادی جمہوریت میں نظریے یا رائے کی آزادی کا حق بھی ان حقوق میں سے ہے جس پر کسی قسم کی قید و بند لگانے کی اجازت نہیں ہوتی یعنی ہر انسان ہر چیز میں اپنی رائے دے سکتا ہے قطع نظر اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ انسانی رائے کے لیے دین میں کوئی جگہ ہے بھی یا نہیں نیز یہ رائے دین کے احکام اور قوانین کی بنیاد پر قائم ہے یا نہیں وہ دین جو کہ انسان سے مکمل تابے مانگتا ہے لیکن جمہوریت میں کیوں کہ انسانوں کی رائے وہی اور دین سے بالاتر ہوتی ہے اس لیے اس میں دینی احکام لوگوں کی رائے کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتے ہیں نمبر تین شخصی آزادی جمہوریت میں تیسری آزادی شخصی آزادی ہے یعنی انسان کو اپنی ذات کے بارے میں مکمل آزادی حاصل ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اس بات سے قطع نظر کے آیا اس کا یہ عمل شریعت کی نظر میں جائز ہے یا ناجائز جمہوریت میں زنا ہم جنس پرستی اور اس کے علاوہ دیگر افعال انسان کے ذاتی حقوق ہیں جس میں وہ آزاد ہے اور ان کے کرنے نہ کرنے میں کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا نمبر بیان یعنی اظہار خیال اور تبلیغ کی آزادی جمہوریت میں بیان کی آزادی ایک مکمل حق کی حیثیت رکھتی ہے ہر شخص ہر چیز کے بیان کرنے کا حق رکھتا ہے اور کوئی دوسرا اس کو اپنا نظریہ بیان کرنے سے نہیں روک سکتا چاہے اس کا یہ نظریہ اللہ کے بارے میں ہو یا اللہ کے دین کے بارے میں یا کسی پیغمبر کے بارے میں ہو اور چاہے اس کا یہ نظریہ کتنی ہی بے ادبی پر مشتمل ہو جمہوریت میں اس کا اظہار اس شخص کا قانونی حق ہے اسی دلیل نے یورپ میں لوگوں کو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کا حق دیا ناود نمبر پانچ رہائش کا حق جمہوریت ہر انسان کو حق دیتی ہے کہ جہاں جی چاہے رہے اس جگہ اس کی ذات اور شخصیت کا احترام کیا جائے گا یعنی ایک کافر اگر چاہے کہ مکہ یا مدینے میں رہے اس کو منع نہیں کیا جائے گا نمبر چھ ملکیت کا حق جمہوریت میں انسان ہر چیز کی ملکیت رکھ سکتا ہے کسی بھی طریقے سے مال کمانے اور ہر طریقے سے اسے خرچ کرنے کا حق رکھتا ہے جمہوریت مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں کسی بھی خارجی مداخلت کو برداشت نہیں کرتی چاہے وہ مداخلت دینی ہو یا کوئی اور بلکہ جمہوریت اس کو خالص انسان کا انفرادی اور نجی حق گردانتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے مال کمائے اور اسے جہاں چاہے استعمال کرے نمبر سات پیشہ اختیار کرنے کا حق جمہوریت ہر انسان کو ہر قسم کا پیشہ اختیار کرنے کا حق دیتی ہے اس بات سے بالکل قطع نظر کے آیا وہ پیشہ حلال ہے یا حرام نمبر آٹھ مرد و عورت میں مساوات اور برابری کا حق جمہوریت میں عورت اور مرد دونوں برابر کے حقوق اور آزادی رکھتے ہیں یعنی جو کام مرد کر سکتا ہے عورت کو بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے مرد عورت پر نگرانی اور حاکمیت کا حق نہیں رکھتا بلکہ دونوں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر چلانے کے برابر حقوق رکھتے ہیں یاد رہے ان حقوق میں جمہوریت کے وہ خاص حقوق بھی شامل ہیں جس کی ادائیگی کے لیے اہل مغرب حقوق نسواں کی رٹ لگائے رکھتے ہیں جیسے سیاسی جماعتوں میں شرکت مرد کے شانہ بشانہ کمانے کا حق اور ہر وہ حق جس میں عورت گھر کی چار دیواری سے نکل کر معاشرے کی تعمیر میں حصہ لے اور گھر بیٹھ کر قوم پر بھوجنا بنے نمبر نو سیاسی گروہ بندی جمہوریت کی بنیادی چیزوں میں سے ایک سیاسی گروہ بندی بھی ہے یعنی جمہوری معاشرے میں لوگ مختلف سیاسی جماعتیں بنا سکتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں الگ الگ قومی اور نظریاتی ایجنڈوں کو آگے بڑھانے کے لیے بنائی جاتی ہیں پھر اختیارات تک رسائی کے لیے ہر جائز اور ناجائز مختلف وسیلوں اور طریقوں سے کام لیتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ طاقتور استعماری ممالک دوسرے ممالک میں اپنے اہداف اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جماعتیں بناتے ہیں اور پھر ان جماعتوں کو مختلف طریقوں سے مضبوط کرتے ہیں اور حکومت تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے آزاد ممالک کو اپنے ماتحت بنائیں اور اپنی اصلاحات اور اپنی مرضی کی تبدیلیاں اس میں نافذ کریں نمبر دس دینی گروہ بندی جمہوریت میں اگرچہ دین کو ملک کے اجتماعی کاموں میں کوئی کردار حاصل نہیں ہوتا مگر چونکہ لوگوں کو فطری طور پر ادیان کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ فطری تقاضہ دین کے علاوہ دیگر چیزوں سے پورا نہیں ہو سکتا اس لیے جمہوریت بھی عقیدے اور عبادت کے حد تک انسان کی ذاتی زندگی میں دین کی اجازت دیتی ہے اس لیے جمہوریت میں دینی جماعتوں کو بھی اپنا کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے مگر اس شرط پر کے سیاسی اور اجتماعی کاموں میں جمہوریت کو مانا جائے گا اسی بنیاد پر جمہوریت میں ہر شخص اور ہر جماعت کو اپنے دین اور عقیدے کی پرچار کا حق حاصل ہوتا ہے جیسے کہ مسلمان تبلیغی حضرات ہر جگہ تبلیغ کا حق رکھتے ہیں اسی طرح جمہوریت میں ہر دین اور ہر مذہب کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ممالک میں اپنے دین کی پرچار کے لیے آزادی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس حق کے حصول میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو جمہوریت کی محافظ قوتیں فوری طور پر حرکت میں آ جاتی ہیں اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ استعمال کرتی ہیں جمہوریت کے یہ حقوق اور آزادی جو کہ مغربی مسیحی معاشرے کے روحانی اجتماعی سیاسی اور استعماری مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں ان کو پوری دنیا میں ایک قانون کی شکل دی گئی ہے اور انسانی حقوق کے عالمی قوانین کے تحت درج کیا گیا ہے اور اقوام متحدہ میں شامل ملکوں پر حتمی طور پر اس کی تابے لازم کی گئی ہے اور اس سے روگردانی کسی صورت بھی قبول نہیں کی جاتی انسانی حقوق سے متعلق اس قانون میں یہ بات سراہد سے لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی صورت یہ بات جائز نہیں کہ ان حقوق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جو اقوام متحدہ کے اصولوں اور اہداف سے ٹکراتا ہو یعنی آزادی اور حقوق انسانی کے اس قانون کو بالکل اسی شکل میں عملی جامہ پہنایا جائے جس طرح اقوام متحدہ چاہتی ہے کسی ملک کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اس قانون کے خلاف عمل کرے اقوام متحدہ کا یہ حکم اور فیصلہ ان لوگوں یا حکومت کے قول کو بالکلیہ رد کر دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی وہی تعبیر کرتے ہیں جو اسلام نے کی ہے یعنی ان حضرات کا یہ دعوی غلط ہے بلکہ ان سب کو اقوام متحدہ کی تابیداری اور اطاعت ہی کرنی ہوتی ہے